اور جب تیار کر دیا ان کو سامان ان کا جہاز میں تیار کر دیا جہاز میں سامان فرمایا مطالبہ یوسف لے آنا میرے پاس بھائی اپنا جو تمہارا پدری ہے اللہ ترونہ تدبیر نمبر ایک کیا نہیں دیکھتے تم یہ تدبیر نمبر ایک ہے ترغیب کیا نہیں دیکھتے تم بے شک میں پورا کرتا ہوں باپ کو اور بے شک میں بہترین ہوں مہمان نوازوں کا یہ پہلی تدبیر ہے ترغیب کیمبر دو ترحیب دوسری تدبیر ہے پھر ڈراوے کی کہ اگر اس کو نہ لائے تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا یہ ترحیب ہے بس اگر نہ لائے تو میرے پاس اس کو تو نہ ہوگا غلہ واسطے تمہارے میں سمجھوں گا تم نے جھوٹ بولا ہے اور نہ قریبا نا میرے کارو کہنے لگے راوے دو بہلائیں پوچھ لائیں گے اس کے متعلق اس کے باپ کو اور بے شک ہم کر کے رہیں گے فتعانی تدبیر نمبر کتنی تین بھائی یوسف علیہ السلام اپنے ابا جان سے پیسے لے سکتے تھے وہ جو پیسے لیے تھے کس کے تھے وہ ابا جان کے تھے نا انہوں نے دیے تو یوسف علیہ السلام لے سکتے پیسے اس لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو کہا کہ جتنی قیمت انہوں نے دی ہے نا ان کے جو بوریاں ہیں نا ہلے کی بوری ان چندر واپس ہو تو قیمت کا کر دو واپس دو دو ان کے پیسے واپس دے دو اپنے ابے اب جان سے کنے دے ایک تو لینا خلاف مروہ تھا اب بے جان سے مختار تھے اب تو بادشاہ تھے نا سارے چارہ تھے اور نمبر دو یہ ہے انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے ان کے پاس اور پیسے نہ ہو اور نہ آ سکیں تو یہی پیسے لے آئیں گے یہ, یہ تدبیر نمبر کتنی ہے جی تین احسان اور فرمایا اپنے غلاموں کو کر دو تم پونجی ان کی ان کے اسباب میں تاکہ وہ پہچانے اس کو جب پھر جائیں طرف آل اپنے گے تاکہ لوٹ آئے واپس فلم مارا جاؤ پر جب لوٹے اپنے ابا جان کی طرف سے لگے ابا جان روکا گیا یہ ہم سے غلہ قل من غلہ پت بھیج ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نسکال ایک تو ہم غلہ لائیں گے پھر ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے کالا جواب یا ہو. پر میں اچھا وہی پرانے پاپی ہو نا یوسف کو مجھ سے لے گئے تھے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا اب اس کی بجائے بنیامین ہے میرے آنکھوں کی ٹھنڈا اس محبوب کو بھی مجھ سے جدا کرنے آئے ہو ان کا حضرت مانو ہاتھ جوڑے پاؤں پڑے میرے ایک دوست ہیں جامعہ خالد بن ولید ہے بہاڑی کے ساتھ کنگی اس کے محت میں مولانا ظفر صاحب سنتے ہو نا بے ساتھی پنجاب والے جانتے ہو وہ بھی اسی طرح کرتا ہے میں نے دو دن دیے بہل پر تفسیر کے لیے وہ آ گیا میرے پاس کہنے لگا کہ مجھے ایک ہفتہ دو میں نے کہا کہ نہیں نہیں میں تو کیوں, کچھ ہی نہیں دوں گا میں نے وہاں پڑھانا ہے کرا وہ میرے پاؤں پہ گر گیا پاؤں پکڑی بیٹھا ہے دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ حال اس کا ہے میرا یار غار مول ضفر میں, میں پاؤں پکڑی ہوں. میں نے مولانا عبدال مجید یہ دیکھو اس کا حال کہا کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا ہفتہ پورا لوں گا پھر دو دن اس کو دے تو چار پانچ دن میں دیر سے آیا ہوں نا وہاں پنجاب پڑا وہ حضرت ہے پاؤں پکڑ لیتا ہے تو انہوں نے بھی حضرت کے پاؤں پکڑ لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ جوڑے خدا کے اجازت دے دو ورنہ غلہ نہیں ملتا کہاں پہنچ گیا جی دی؟ روکا دیا ہم سے غلہ اچھا جی کال حل آ منو کیا اتبار کروں میں تم پہ اس کے بارے میں علیہ بنیامین کے بارے میں مگر جیسا کہ اعتبار کیا تھا میں نے تم پہ اس کے بھائی کے بارے میں پہلے سے یہی اتبار کروں تمہارے اوپر کوئی اعتبار نہیں جب انہوں نے مجبور کیا تو فرمایا اچھا بھیجتا ہوں سپرد خدا بھیجتا ہوں سکرد خدا پھر میں فل خیرا وہی سپرد خدا واہ الحمد الرحم ولما فاتح متا یہ معیت رجوع ہے یعنی رجوع مصر کی طرح واپس آنے کے لیے تائید کرتی ہے چیز موی رجوع وہ کیا جب انہوں نے بوریاں کھولی تو اندر سے کیا نکال آیا وہ ہر ہر بوری سے دانے بھی نکالے پیسے بھی نکلتے ہیں جو اس بوری کے لیے. اور جب کہ کھولے انہوں نے اسباب تو پائی پونجی اپنی کے لوٹائی گئی طرح ان کے تو کہنے لگے اے ابا جان ماں نہ ہوئی ہمیں اور کیا چاہیے یہ ہماری پونجی پونجی جانتے ہو نا فرمایا آج کل یہ بھی لوٹائے گی ہماری طرف حضرت نمیر و احلانہ مہربانی فرماؤ اس پونجی کے ساتھ مدد بھی حاصل کریں گے اناج بھی لائیں گے و نمیر و احلانا واہ ہے نا اس سے پہلے عبارت کچھ معذوف ہے ف نس بہا و بےحا و نمیر و اہلانہ نستا ظہر مدد حاصل کرنا پست و بہا و نمیر و اہلانہ یہ جو سرمایہ ہے نا فا ناستا بحا اس کے ساتھ ہم مدد حاصل کریں گے وہ نمیر و اور اپنے اہل کے لیے اناج لائیں گے یہ عبارت اس لیے مقدر کی ہے کہ وہ آسفا ہے ماتوفل ہے اور حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی اور زیادہ لائیں گے غلہ ہے کا یہ تو کہلون یسی یہ تو معموری غلہ ہے کال لن اور ماہ پختگی اسباب حضرت نے اسباب کو پختہ کیا یا کو بڑا سنا فرمانا کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا میرے ساتھ پورا قول و اقرار کرو خدا کی قسم کھا کے اس کو واپس لوٹاؤ گے اللہ کی تقدیر میں جو کچھ ہو واپس لوٹاؤ گے پختگی اسباب فرما ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو ساتھ تمہارے یہاں تک دیو مجھ کو پختہ آج من اللہ اللہ کی قسم اٹھا کے بہت سے کم من اللہ کا کہا من پختہ اللہ کی قسم اٹھا کے, کے البتہ ضرور لاؤ گے میرے پاس اس کو ہاں مگر یہ کہ گھیرے جاؤ تم پر جب دے دیا اس کو مو سے کہو پختہ دا پر میرا لگ اچھا تو اللہ اللہ پر اس سے کہتے کہ بان ہے یا بنیا یہ جی تدبیر لطیف حضرت کی طرف سے تدبیر لطیف ہے پہلے پختری سباب تھا کیا ہے تدبیر لطیف یہ نازر بد سے بچنے کے لیے میرے محترم پہلے تو گئے تھے نا یہ دس آدمی نبی کی شکل میں کس شکل میں اجنبی کی شکل میں تو ان کے اوپر مصر والوں کی نگاہیں نہیں اٹھی تھیں جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا احترام کیا شاہی محل میں ٹھہرایا تو اب مصر والوں کو تو پتہ چل گیا نا کہ یہ معزز مہمان ہیں اب جائیں گے دس سے اب گیارہ آدمی ہو گئے اور نبیوں کے اولاد حسین ہوتی ہے نہیں حسین جمیل نوجوان مضبوط اور پھر بادشاہ کے بھی مقرب ہو گئے پہلے سے تو مصر والوں کی نگاہیں اس کے اوپر یا نہ تو نازر بد سے بچنے کے لیے حضرت یعقوب السلام نے فرمایا اے میرے بیٹے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا متفر دروازوں سے داخل ہونا یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے کہ آدمی نازر بد سے اپنے آپ کو بچایا میں نے جب ایران کا دورہ کیا نا تو مجھے وہ شاگرد پیچھے بٹھلاتے تھے گاڑی کے اندر آگے نہیں بٹھلاتے تھے کیا پیچھے بچھلتے پیچھ تھے شاہ جی آپ آج پیچھے بیٹھے ہم آگے بیٹھے وہ کیوں کہ بس کوئی چیز ہے بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ اگر آگے مجھے بٹھراتے تو ہو سکتے میری شہادت ہو جاتی وہاں کیونکہ جب میں نے سرحد بور کیا تو حکومت ایران کو پتہ چل گیا تھا وہ بڑی اس کی جاسوسی ہے کہ پاکستان سے ایک مشہور لیڈر آیا ہے مولوی آیا ہے وہاں دورہ کرے گا ہے. <laughs> وہ پورا پتا چل گیا تو وہاں سے جو نیشا پور جب پہنچے تو ایک افسر نے ان سے پوچھا کہ تمہارے جو مرشد ہیں بزرگ کیا حال ہے ان کا تو ایسے ایسے وغیرہ وغیرہ تو احتیاط ضروری ہے وہ مجھے پیچھے گمنام طریقے پہ بٹھاتے ہیں لباس تو ویسے ہی میرا سادہ ہوتا ہے سمجھے لیکن بٹھاتے ایسے گمنام نام طریقے ہیں. تو آپ بھی یہ خیال کیا کرو سمجھے جی یہ جی تدبیر لطیف اور فرمایا ہے میرے پیارے بیٹے نہ داخل ہونا ایک دروازے سے داخل ہونا مختلف دروازوں سے اور نہیں ٹال سکتا میں تم سے اللہ کی تقدیر کو کچھ بھی نہیں فیصلے مگر سارے اللہ کے ہیں خاص اس پہ میں نے توکل کیا اور خاص اس پہ چاہیے توکل کریں توکل کرنے والے وَلَمَّا دَخَلُوا حکم یاکوبی اپنے ابے کے حکم کی فرما برداری کی انہوں نے امتسال حکم یاکوبی اور جب داخل ہوئے جہاں سے حکم کیا ان کو ان کے باپ نے نہ تھا تاکہ دفع کرے ان سے اللہ کی تقدیر کو کچھ بھی مگر حج جاتا خیال تھا یعقوب کی دل میں پورا کیا اور بے شاغر بتا صاحب فضل کا تھا علم کا تھا باب سے سکھایا اس کو لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے و لمبا داخل والا یوسف یہ حال نمبر کتنی جی گیارہ اور برادران یوسف کی دوسری ملاقات برادران یوسف کی کیا آ جی گیارہ جی آدمی جی. پھر ہس پہ دستور ان کو دعوت دی جیسے پہلے دعوت دی اب بھی دعوت دی اب جب رات کو ٹھہرنے کا ٹائم آیا نا تو حضرت نے ہر کمرے کے اندر دو دو چار پائیں بچھائیں کتنی دو دو چار پائیں بچھائیں ہر ہر کمرے کے اندر اور فرمایا بھی پہلے بڑوں کا حق ہے دو بڑے اس کمرے میں آ جائیں دو بڑے اس میں اس میں بڑوں کا پہلے ہے چھوٹے موٹا نہیں اب چھوٹا بچ گیا کون حضرت وہ دس تو آ گئے نا دس کتنی کمروں میں آ گئے پانچ میں آ گئے باقی ایک بچ گیا اچھا اچھا یہ میرے ساتھ سو جائے یہ کس کے ساتھ سو جائے میرے ساتھ سو جائے تم سے تو بچ گیا نا بڑوں کو اعزاز کے ساتھ دے جائے میرے ساتھ سو جائے سنجے جی ہاں اب سونے کا جب ٹائم آیا ہے خوشا وقت گارے یار بر پور لے یارے مولانا شادی فرماتے ہیں کیا ہی خوش وقت ہوتا ہے وہ کہ ایک یار دوسرے یار کے وشال میں آ جاتا ہے موسم گل کا تذکرہ نہ کرو اس سے پہلے خاروں کا ذکر آئے گا سب سے پہلے خزاں سے تم نمٹو بعد میں بہاروں کا ذکر آئے گا اب خزاں کے بعد بہار آ گئی نہیں हा? چالیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو مل رہا ہے فراغ کے بعد وسار ہو رہا ہے हा? تو آپس کے اندر ملے ہوں گے پہلے روئے ہوں گے یا نہیں گلے لگایا ہوگا روئے ہوں گے جیسے ایک بچہ بچڑ جاتا ہے ماں سے تو ماں اس کو گلے بھی لگاتی ہے اور روتی بھی ہے کہ میرا پیارا بیٹا یہ رونا کا ہے آپ کی نگاہ جب بیت اللہ پہ پڑے گی نا پہلے پہلے تو رونا آئے گا یا نہیں آئے گا ہاں سب روتے ہیں اور میرا شیر اس وقت یاد کیا کرو میری پورنم نگاہوں نے کیا دیدار جب اس کا میری آنکھوں سے آسو آن تھے میری پرنم نگاہوں نے کیا دیدار جب اس کا کسی کے حس منظر نے میرے دل کو سنوارا ہے اس کا منظر دیکھ کے میرا دل بھی سنور گیا پیارا ہے پیارا ہے خدا کا گھر پیارا ہے میری آنکھوں کا تارا ہے میرے دل کا دلارا ہے محبت رکھو ہاں اللہ کے گھر سے محبت ہو محبوب کے گھر سے محبت ہو تو میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا ہی عجیب کیف ہوگا بھائی بھائی کے ساتھ میرا ہوگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں تیرا بھائی ہوں بھائی بینیا می کو کنویں میں ڈال کے بھائیوں نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے اب غم کے بادل چھٹ گئے اب کھان گئی بہار آ رہی ہے کانٹے گئے گل آ رہا ہے وہ oh, سمجھ رہے وہ گی جنوب کاولی بہن میں oh, کابل اچھا <laughs> جی کہاں پہنچ گئے جی برادران یوسف کا دوسری بار ملاقات سمجھے اور جب داخل ہوئے پر یوسف کہتے جگہ دی طرف اپنے بھائی کو کالا تسلی دی کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں نہ بس نہ بس اب اب اس کے وہ کرتے تھے پھر رات کو کیا مشورہ کہ بھائی تجھے تو اپنے پاس رکھنا ہے اجازت نہیں دینی اپنے پاس رکھنا ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اپنا جو دستور ہے نا ابراہیم علیہ السلام سے قانون چلا ہے حضرت یاقوب ابے کی شریعت کے اندر کہ جو چور ہوتا ہے اس کو ایک سال کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو وہی سورت پیار کرتے ہیں میں اپنا جو چاندی کا پیالہ ہے نا جس کے ساتھ یہ کیا کرتا ہوں پانی بھی پیتا ہوں اور غلہ بھی ماپتا ہوں غلہ بھی دیتا ہوں یہ تیری خرجین میں ڈال دوں گا پھر کہوں گا چوری کر گئے ہیں سمجھے پھر اس بہانے تو میرے پاس رہ جاؤ کہیں گے ٹھیک ہے بالکل میں راج دوں گا اس بارے میں آپ نے مشورہ کیا تو مشورے کے ساتھ حضرت نے وہ رکھا یہ تو عام تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ مشورے کے ساتھ رکھا سمجھے رضا کے ساتھ لیکن میرا نظریہ جو اس بارے میں ہے نا وہ آگے دلیل ہے یہ سارا کام یوسف علیہ السلام نے کس کے حکم سے کیا اللہ کے حکم سے کیا اللہ نے فرمایا سے کرو تو اللہ تعالی نے تو اس سے بھی بڑے کام لوگوں سے لیے حضرت خزر حضر علیہ السلام سے کیا کام لیا تھا وہ جا رہے ہیں وہ لڑکا ہے معصوم لڑکا ماری مک اور اس کو مار جاؤ کس کے حکم سے مارا تھا خدا کے حکم سے نہیں مارا تھا تو اللہ نے تو ایسے بھی بڑے کام کی یہ تو معمولی چوری تھی چنگے اللہ تعالی سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حضرت ہم سے پوچھتے ہیں ان سے کون پوچھے مالک فلم جہاز ہم تدبیر یوسف پر جب پیار کر دیا ان کو سامان ان کا تو کر دیا پانی پینے کا برتن یہی پانی پینے کا برتن بھی تھا بڑا پیالہ چاندی کا اور اس سے معاف بھی کرتے تھے گلا بھی دیتے تھے کر دیا پانی پینے کا پیالہ بھی اسباب اپنے بھائی کے خرجینیں جو تھیں بوری اچھا جی یہ مارکا جی روانے ہوئے آگے روانے ہوئے سمجھے دن کو اور پیچھے کا اعلان دو چورو چورو ہمارا پیالہ تم لے جا رہے ہو چوری کر دو نہیں جی نہیں جی ہم کہاں چور ہم تو چور چور مور نہیں تو اتارو اتارو اپنا اسباب تلاشی دو پھر اعلان کے اعلان کرنے والے لو کافلے والے بے شک تم بتا کیا ہو چور ہو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کو چور کیوں کہا گیا حالانکہ وہ چور تو نہیں تھے لیکن میں کہتا ہوں یہ ایک توریا ہوتا ہے کیا؟ یہ ہوتا ہے سمجھنے والا قریبی مانا سمجھتا ہے لیکن بولنے والا بعید ہی مانا برا لیتا ہے چور تو تھے وہ کوئی مال کا چور ہوتا ہے وہ انسان چور تھے کیا اوہ یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں ڈالا چوری نہیں کی جی چور تو تھے وہ انسان چور تھے <laughs> تو ان کو چور کہنا صحیح تھا حقیقت کن دار کہ بے شک تم چور ہو <laughs> کہنے لگے اس سال میں کہ متوجہ ہوئے ان کے اوپر کن کے اوپر وہ او ملازمین یوسف السلام ملازمین پہ کہ میاں کیا گم کرتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ ہم گم کرتے ہیں شاہی پیمانہ بادشاہ کا صبح اور سا ایک ہی چیز ہے سا کس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ ما ماپا جائے بھر جائے غلہ تو یہ میں آپ کا سوال دور کر چکا ہوں کہ پہلے تو تھا کہ کس کو چھپایا پانی پینے کا پیالہ اب کیا کہتے ہیں وہ بادشاہ کا پیمانہ چوری کر چکے ہو تو میں اس کا جواب دے چکا ہوں نا وہی پانی پینے کا پیالہ تھا بڑا اور وہی کا تھا پیمانہ تھا گلے کا پہلے بادشاہ سیدھے سادے ہوتے تھے یہ تو آج کل پھوت پھاٹ ہے ایسے مچھ آ وہ علیحدہ جی وہ علیحدہ وہ علیحدہ جی ہے یا نہیں ہے مولوی صاحب سمجھ رہے ہیں آپ گم کرتے ہیں شاہی پیمانہ بادشاہ کا اگر تم اپنی مرضی سے دے دو تو شاہی پیمانہ اگر اپنی مرضی سے دے دو تو ایک اور اونٹ کا غلہ دے دیں گے اونٹ کے برابر غلہ اور دیں گے انعام کے اندر دیں گے دے دو پہن لگی تھی نہیں ہے ہمارے پاس پر میں وال جا بھی انعام شاہی اور جو شخص لائے گا اس کو بل و بہ اس کے لیے کیا ہوگا ایک اونٹ کا بار ہوگا غلے کا اور میں اس کا ضامن ہوں و ادیا صفائی وہ کہنے لگے قسم میں اللہ کی تم جانتے ہو کہ نہیں آئے ہم تھا کہ فساد کریں ہم زمین کے اندار ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے وہ ماکنہ سارکین اور ہم بلوچ بھی نہیں ہے کہ چوری پیش آ ہوں ہم آپ کو سارکین کا کیا مانا کہ ہم بلوچ بھی نہیں ہیں کہ چوری پیشہ ہوں یہ تو بلوچوں کا کام ہوتا ہے ہم تو نبی میں خود بلوچ ہوں ناراض نہ ہونا کالو انہوں نے کہا اچھا تم بلوچ بھی نہیں ہو نیک ہو تو یہ بتاؤ کہ جس کے بوجھ جس کے خرجین کے اندر بوری کے اندر وہ پیالہ مل جائے تو اس کی سزا بتاؤ ہم تلاشی لیتے ہیں تو جس کی بوری سے وہ برامد ہو جائے پیالہ تو اس کی سزا بتاؤ وہ کہنے لگے سزا ہماری شریعت کے اندر یاقوب رسے کہ ایک سال کے لیے کیا بن جائے وہ غلام بن جائے خود وہی وہ سزا ہوتی ہے بالکل ٹھیک جی ہاں انہوں نے کہا خود اپنے ہاتھ میں پکڑے جائیں کیونکہ بادشاہ کا قانون جو تھا نا مصر کا وہ یہ نہیں تھا وہ یہ قانون تھا کہ پٹائی بھی کرتے تھے اور تا تاوان لیتے تھے کیا دگنا تاوان لیتے تھے اب انہوں نے کہا ان کی شریعت کے مطابق دیکھیں دیکھو جی قالو کہنے لگے سماج جزا ہوں بس کیا سزا ہے چور کی اگر ہوئے تم جھوٹے وہ کہنے لگے سزا اس کی یہ ہے کہ وہ شخص کے وہ جدا پایا جائے وہی ساخ پیمانہ اس کی خرجین کے اندر جزا ہو وہ خود اس کی ذات بدلہ بنے گی خود اس کی ذات چور پر رکھ لینا ایک سال تک اسی طرح سزا دیتے ہیں ظالمین کے بادہ تفتیش اسباب اب یوسف علیہ السلام بھی وہاں کھڑے تھے ملازمین بھی تھے اب انہوں نے جی تلاشی شروع کی تو پہلے تلاشی کن کی اور باقی دس بھائیوں کی تلاشی کرتے ہے کرتے ہیں نہیں نکلا نہیں نکلا نہیں نکلا آخر کے اندر کس کی تلاشی بنیامین کی تلاشی کی تو اسے سے نکلا اچ کسی جگہ چلو جل, ایک سال کے لیے غلام بنو بس <laughs> ابتدا کی ساتھ بوری ہیں ان کے پہلے بوری اپنی بھرا کے پھر نکالا اس کا اپنی بھرا کی بوری سے یہ سارے زیادہ ڈھنگ ہو رہے ہیں پیالہ چھپایا جا رہا ہے بنیامین کو چور بنایا جا رہا ہے یہ کس کے حکم سے ہے کزال کا کد نال یوسف اب میری تحقیق آ نا اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ میں سکھا رہا تھا ان کو واہ میرے مولا واہ میرے مولا اسی طرح تدبیر بتائی ہم نے کس کو یوسف کو ما کان علیہ خدا اللہ نہ تھا کہ لے اپنے بھائی کو بیچ قانون بادشاہ کے بادشاہ کے قانون میں نہیں لے سکتا تھا اس کا قانون کیا تھا کوئی مار پیٹائی اور دگنا تاوان ہاں مگر یہ کہ چاہے اللہ بلند کرتے ہم درجے جس کے چاہتے ہیں اور اوپر ہر صاحب علم کے بڑا عالم ہے وہ اللہ ہے انہوں نے کہا حضرت ہاتھ بھی جوڑے حضرت بات یہ ہے کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں یہ ہمارا حقیقی بھائی نی پری بھائی ہے کیا ہم دس حقیقی بھائی ہیں ہم چوری پیشہ نہیں ہیں یہ ہمارا باپ کی طرف سے بھائی ہے ماں کی طرف سے بھائی نہیں یہ اور اس کا ایک اور بھائی ہوتا تھا یو وہ بھی چوریے کرتا تھا یہ کہا ہے یا دو یہ ہمارے حقیقی بھائی ہمارے اندر آج چوری کی نہیں ہے اس کی عادت چوری کی ہوگی کیونکہ اس کا بھائی بھی چوریاں کرتا تھا یوسف اب یوسف دل کے اندر ضبط کر گئے اس بات کو ظاہر نہیں کیا کہ تم نے اب بھی مجھ کو معاف نہیں کیا اب بھی مجھ کو معاف نہیں کر رہے چور بنا رہے اب سر یوسف کی چوری کیا تھی جی وہ بھی سینہ زوری تھی یہ چوری تھی جیسے یہ چوری تھی یوسف کی چوری بھی ایسے تھی بات یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کی ماں فوت ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بیٹا دے دیا اپنی بہن کو تو یوسف کی کیا تھی پیس تھی کو دے دیا کہ اس کی پرورش کرے تو یوسف علیہ السلام جب کچھ سمجھدار ہوئے نا تو حضرت یعقوب نے کہا بہن یہ اس کو کیا کر دے واپس کر دے اس کی بڑی محبت تھی کس کے ساتھ یوسف کے ساتھ ہاں حسین جمیل تھے بڑی محبت ہوگی اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں بھائی کے پاک پیجو. آخر روانہ تو کیا لیکن کیا, کیا؟ کہ کرتے کے اندر ایک پٹکا باندھ دیا وہ پٹکا تھا حضرت اساق علیہ السلام کا ایک تبر چلا رہا تھا تو یوسف کے کمر کے اندر پٹکا باندھ کے اوپر کیا پہنا دیا وہ کمیز پہنا دیا روانہ کر دیا کچھ دیر کے بعد وہ आया دوڑی मैं کہ کا جو پٹکا تھا تلاشی لیتی ہوں تو یوسف کی تلاشی لی تو کیا وہ پٹکا پہ خود نہیں مانگا تھا چور یوسف چوری کر کے آیا ہے تو اب وہ ایک سال کے لیے واپس لے گئی اور بعض کہتے ہیں بس مرتے تھے ہم تک وہ مری بعد میں حضرت یوسف نے ڈرا ہے تو یہ چوری تھی یا یہ سینا چوری تھی اس قسم کی, کی چوری تھی دیکھو جی کہنے لگے یا فرق اگر اس نے چوری کی ہے تو پستا کی چوری کی تھی اس کے بھائی نے بھی کہا پہلے پاس رہا یوسف پچھپایا اگلی بات کو یہ ہاں ضمیر کا مرجع اگلی بات آ رہی ہے چھپایا اگلی بات کو یوسف نے اپنے دل کے اندر اور نہ ظاہر کیا واسطے ان کے وہ کون سی اگلی بات ہے وہ یہ آئے کالفی نفس فرمایا اپنے دل کے اندر انتم شرو مکانا تم بدترین ہوا ضرور کس کے مرتبے کے تم بدترین ہوا ضرور مرتبہ کے یوسف کاپ بھی تم چھوڑ نہیں رہے سمجھے جی یا چلو بنیامین مال چور ہے تم کیا انسان چور تھے اور اللہ خوب جانتا ہے ساتھ سے اس کے جو بیان کرتے ہو کالو کہنے لگے یا یو حل عزیز اے عزید. بے شک اس کا باب ہے شیخن کبیرہ بہت بڑا ہے پس لے لے ایک ہمارے کو مطالبہ لے لے ہم سے ایک کو اس کی جا بجا بے شک دیکھتے ہم تو سننے کو کارتے. حضرت ایسے کرو اس کی اجازت دے دو ہم باپ کے ساتھ کیا کر رہے تھے وعدہ بوڑھا باپ ہے اس کے سوا نہیں رہ سکتا بنیامین کی جگہ اور لے لو وہ سمجھ رہے ہو بنیامین کی جگہ اور لے لو اس کی اجازت دیا جاتا ہے یہ کہاں ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا سندے کالماج اللہ حضرت یوسف سے ہونا پناہ باخا یہ کہ لے لے ہم سبائے اس شخص کے اللہ بہن خیرا ہے لے لیں سوائے اس شاس کے پایا ہم نے اسباب اپنا نزدیک اس کے تو ہم تو ظالم بن جائیں گے آج کل مثال دیتے ہیں کہ چوری کرے داڑھی والا پکڑا جائے موچھوں والا غلط مثال دیتے ہیں کہ داڑھی والے چوری کرتے ہیں بڑی بڑی موچھوں والے چوری کرتے ہیں ہاں ایسے کہا کرو کہ چوری کرے موچھوں والا پکڑا جائے داڑھی والا یوں کو یہ انگریزوں کی پھیلائی ہوئی کہاوتیں ہیں مثالیں ہیں پھر ایک اور مثال یہ دیتے ہیں کہ ملا چور تے بانگا گواہ یعنی ملا چوری کرتا ہے ملہ چوری کرتا ہے یہ پاکستان کے خزانے کو جو لوٹ رہے ہیں یہ ملا لوٹ رہے یا مسٹر لوٹ رہے ہیں پاکستان کے خزانے کو کھا گئے کھاتے جا رہے ہیں اب بھی یہ مسٹران کرام بابوان ایزام ہے سمجھے ہاں ملا نہیں لوٹ رہے تو جب کہنا ملہ چور بانگا گواہ تم کہو مسٹر چور مسٹرانی گواہ مسٹر چور اور ہاں مسٹرانی گواہ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سب مثالیں غلط ہیں کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا کا کہتے نہیں تو یہ خراب نہیں مثال داڑی والے چوری ہی کرتے ہیں چور کی داڑھی میں نے کیم کہا کرو چور کی پتلون میں تنکا کیا کیا پتلون میں تنکا. یا یہ مثالیں یاد کرو میں نے لاہور میں یہ مثالیں دی تھی اب تک وہ یاد کرتے ہیں میں نے کہا مثالیں مجھ سے پوچھا کرو یہ دلائل اس دلال بس بہت لوگ انگریزوں نے یہ مثالیں ان کو یاد کر رہی ہیں علماء کو بدنام کرنے کے لیے